وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة برع بداع وكل برعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي صصر الناس عليها لا تبين لخلق الله ذلك الدين القجم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه وَلَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا مسلط كُلُّ مینل بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللہ کی ہم دوستناز کے بعد جو اسی اکیلے کے لیے لائق کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور انسان کا اپنا جسم اور اس کی زندگی کے تمام مدارج اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا اور اللہ ہی سب کو سنبھالنے والا کئیوں سماواتی بل ارد اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا جو نہیں چاہتا وہ کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کو ماننے کی دعوت ہر شے دے رہی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی فطرت کا چراغ بجا چکا ہو بیشتر اس کے کہ میں ان آیات کے بارے میں جو صورت الروم میں سے آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے کچھ کہوں جو کچھ بھی اللہ نے تھوڑی بہت مجھے سمجھ دی ہے آپ سے یہ عرض ہے کہ قریب قریب ہو جائے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی سنت ہے میں نے محدث کبیر شیخ البانی کو رحمہ اللہ یہ فرماتے ہوئے سنا آپ حدیث سنا رہے تھے اور اس کے ذمن میں کہا کہ ایک وادی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں رکے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مختلف تولیاں بن کے بکھر گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلاط اسلام نے اعتراض کے انداز میں یہ پوچھا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم تولیوں میں ایک دوسرے سے جدا جدا بیٹھ گئے ہو قریب قریب ہو جاؤ اس کے بعد صحابہ یہ فرماتے ہیں رابی کہتا ہے کہ جب کبھی ہم بیٹھتے تو اس طرح سے بیٹھتے کہ اگر ایک بڑی چادر بچھائی جائے تو ہم سب اس پر پورے آ جائیں جنگل میں بھی بیٹھنے میں قریب قریب ہوتے بہرال گرمی شدید ہے جہاں تک آپ قریب ہونا مناسب سمجھتے ہیں ہو جائیں ان کو سنت متحرہ وید سے آیا ہوا دین ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اللہ کے سوا دین بنانے کا حق کسی کو نہیں جو اس میں خیر ہے وہ کسی شے میں نہیں ہے اور اس چیز کو چھوڑنے میں جو نقصان ہے وہ کسی چیز میں نقصان نہیں ہے وہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو کل دین حنیفہ بظاہر یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے واحد مخاطب کا صیغہ ہے کہ اپنے چہرے کو قائم کر یعنی اپنا رخ متعین کر اے نبی علیہ السلاط وسلام اپنا رخ جو ہے وہ دین حنیف کی طرف حنیف یکسوئی یکسو ہونے میں اللہ کی عبادت دین اللہ کی عبادت اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ دین میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی طرف متعین کر پھیر لے اور اپنا چہرہ اسی طرف کر لے فطرت اللہ یہ اللہ کی فطرت ہے فطرت پیدائشی کسی چیز کا کسی چیز میں بدیعت کیا جانا اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی پیدائش ہے فطرت اللہ یہ اللہ کی فطرت ہے اللہ کی علیہ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا کیا بشپی اسی پر پیدا ہوا ہاں اوباما بھی یہود الخارہ بھی چینی اور جاپانی بھی ہندو بھی مشرف بھی منافقین بھی مؤمنین بھی مجاہدین بھی سب نے کو بس اللہ نے کسی کو بد پیدا نہیں کیا فطرت اللہ ہی لطی فاتر علیہ ارحم الراہیمین ہے نا سب کو اسلام پر پیدا کیا فطرت کے تراغ جن کے اندر تمتما بھی رہے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہیں بد قسمت وہ ہیں جنہوں جن نے اپنے گناہوں اور روح سیاحیوں سے شرک و برت اور کفر سے اللہ کے مقابلے سے اللہ کے دین کو نیچا دکھانے کی کوششوں سے اپنے چراغ کو بجھا لیا یہاں تک اس کے جلنے کے امکانات ختم ہو گئے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے آمین تو یہ اللہ کی وہ فطرت ہے فطر انا کا جس پر اس نے پیدا کیا لوگوں کو بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے جو کہ صحیح ترین ہوتی ہے اور علم کا فائدہ دیتی جس طرح قرآن کے لیے سند کی کوئی ضرورت نہیں جو متن بخاری اور مسلم دونوں میں آ جائے اس کے لیے سند کی حاجت نہیں وہ اس قدر پکا ٹھکا ہے اور اس قدر امت کے اندر وہ قبول کا شرف حاصل کر چکا ہے کہ وہ علم کا فائدہ دیتا ہے جس طرح متواتر خبر علم کا فائدہ دیتی وہ ایک قطعی بات تو بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کل مولود یوں لدو الفطرت اسلام ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کا معاشرہ ہے جوانیسران ہی وہ یو مجسانی جو اسے یہودی نسرانی اور مجوسی بناتا ہے فطرت اس کی مسح کرتا ہے ورنہ فطرتاً اللہ نے کسی سے نہ عقل چھینی ہے نہ اللہ رب العزت نے کسی کے لیے دین کو پہچاننا مشکل بنایا جیسے یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ دودھ پیتا ہے اور گائے کا پاشاب نہیں پیتا یہ فطرت ہے ساری دنیا کی قوموں میں سوائے اس کے جسائی کی طرح جس کی فطرت ہی مصحف ہو جائے اخبار میں, میں میں نے خود تصویر دیکھی اس بد وقت انسان کی جو اپنی فطرت مسخ کر چکا تھا کہ چائے کے انتہائی خوبصورت برتن جو ایک بادشاہ کے لیے ایک وزیراعظم کے لیے ہو سکتے ہیں وہ رکھے ہوئے اور اپنا صبح کا پیشاب پی رہا ہے یہ فطرت مسخ ہونے کی علامت ہے ورنہ پوری دنیا میں سب کو پتا دودھ پینے کے لیے ہے اور پیشاب پینے کے لیے نہیں ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی بچیاں ماڈرن سے ماڈرن عورتوں کی بچیاں ہوں وہ جب کھیلیں گی تو دوپٹے کے ساتھ کھیلیں گی دوپٹہ اوڑے ہوئے پھریں گی ماں کہے گی جو بے پرد ہے کہ ایک تو اس کو چنی کی مصیبت پڑی رہتی ہے گرے گی کہیں سر پھاڑ لے گی اور جب وہ بڑی ہوگی فطرت مشق ہوگی تو وہ کہے گی یہ پتہ نہیں کیوں میری دادی پر دادی یہ ہر وقت کناس پہنے ہوئے چلتی تھی کو ایک مصیبت جانے کہ حد کے موسم میں برقع اللہ اکبر یہ تو جان کو ختم کر دے گا اب اس کی فطرت مسق ہو چکی فطرت عورت کے اندر حیا اور پردہ داری ہے اب فطرت کا مسق ہونا ہے کیا خوب لکھتی ہے آمرا احسان کوئی صالحہ عورت ہے مضامین لکھتی ہے کہتے ہیں یورپ کے مرد کو دیکھو گلے میں بھی ٹائی لگا رکھی ہے کہ گلا بھی ننگا نہ ہو سینہ بھی نظر نہ آئے اور پاؤں میں بھی جرابے پہن رہی ہیں اور بوٹ بھی کسے ہوئے اور عورت کو دیکھو تو اس کا سارا کچھ ننگا ہے الجھ ہو گیا ان کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہیں تو فطرت دین ہے اسلام سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے جو شخص بھی کوشش کرے گا اللہ اسے چلائے گا بلّہ جینا اور وہ لوگ جاہدو سینا جو ہماری راہوں میں اپنی توانائیاں کھپاتے ہیں للہ حدینا ہم انہیں اپنی راہوں پر گام دن کر دیتے ہیں اللہ رب العزت کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی حدیث ہے یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے یہ صرف بخاری میں ضرور ہے کہ جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں اللہ کا بندے کو قبول کرتا ہے اور اللہ کو بندے کے توبہ کرنے سے اتنی خوشی ہوتی کہ اتنی خوشی اس شخص کو نہیں ہوتی جس کی سواری گم ہو جائے صحرا میں جہاں کوئی بھی اور ذریعہ نہیں ہے اس پر سامان پانی سب کچھ تھا سب جو مر گیا صحرا میں سوکھ جائے گا پریشانی میں شیطان مایوس کر رہا ہے سو گیا اٹھا تو سواری بھی کھڑی اور سامان بھی اوپر موجود ہے یہ جتنا خوش ہوتا ہے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اوباما بھی توبہ کر لے بھی توبہ کر لے اور کوئی بھی گناہ گار اور بےمان اور بداطی توبہ کر لے اور توبہ کر لے اور معاشدین بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اور الراہیمین نے ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کیا لا تبدیل علی خلکل اللہ کی پیدائش کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے کوئی کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کی فطرت کو بدل دے کہ لوگ کافر پیدا ہوں نہیں لوگ مسلمان پیدا ہوں گے اور ان کو موقع دیا جائے گا جنت کمانے کا ولا یر عباد ہلک اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے بھائی تشکر یار دہلاقف اگر تم سارے شکر گزار ہو جاؤ اللہ راضی ہو جائے گا اس نے تو پہلے سے جنت تیار کر رکھی ہے جہنم بھی تیار ہے اب کوئی جان بوجھ کر جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر جہنم اس کے لیے بالکل اشتک ہے بالکل عدل ہے. جو ساری مہربانیوں کے باوجود جاننا میں جانا چاہے ذالک یہ ہے اللہ کا دین القیم مضبوط سیدھا یہ سیدھا دین ہے یہ بالکل اسلام ہے دو ہر بات ہے کہ اسلام فطرت ہے کبھی ہو نہیں سکتا کہ اسلام میں کوئی حکم ہو اس میں آسانی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کو دو جائز کام درپیش ہوتے عائشہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ ام المن فرماتی ہیں دو جائز کام پیش ہوتے تو ایسر آسان کو اختیار فرماتے یریید اللہ بکم الوسف بلا یورید البکموسف اللہ آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے اللہ مشکل نہیں پسند کرتا کتنا مہربان ہے ذالک الدین القیم یہ ہے سیدھا راستہ یہ ہے قیم اور مضبوط صراط مستقیم ولا کن اکثر لا لبود لیکن افسوس سدھا افسوس کہ اکثر لوگ بھٹک گئے وہ جانتے نہیں ہیں یہ نہیں کہ وہ جاہل ہیں وہ اس لیے نہیں جانتے کہ وہ جاننا چاہتے نہیں ہیں انہوں نے اپنی فطرت اس دنیا پر ریجھ کر مسخ کر دی وہ جلد بازی میں جلدی سے ایک نفع حاصل کرنے کے لیے تمام اصول اور قاعدے توڑ گئے جب وہ یہ نہیں پسند کرتے کہ کسی کو کم تول کر دے خود کیوں کم تولتے کیا وہ یہ پسند نہیں کرتے جیسے ایک شخص کو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے سمجھایا جب اس نے کہا کہ مجھے عورتیں بڑی محبوب ہیں کہا جی جس سے تو چاہتا ہے کہ تیری پھوپی سے خالہ سے بیٹی سے تیری ماں سے تیری بہن سے کوئی بدکاری کرے تو وہ غرض میں آ گیا کہا جس سے تو بدکاری کرے گا کسی کی پھوپی کسی کی بہن کسی کی ماں کسی کی بیٹی کسی کی خالہ نہیں ہوگی تو لوگوں کی ماں بیٹیوں اور خالاؤں کے ساتھ بدکاریاں کرتا پھرے اور تیری ماں رہے یہ کیسے ہو سکتا بے انصاف انسان ہے فطرت پر عمل نہیں کرتا فطرت کے اندر مدیحت کرتا ہے یہ بات کسی سے پوچھو کوئی بھی غارت مند انسان ہو جس میں کچھ انسانیت کی رمق باقی ہو کہ تیری بیوی تیری نافرمانی کوئی بھی کرے ایک طرف اور تیری بیوی تیری بڑی فرمردار ہو مگر ساتھ والے ہم کے ساتھ مشکرائے اور اس کے ساتھ اشارے کرے معاف کر دے گا کبھی نہیں معاف کرے گا ہر نافرمانی معاف ہو سکتی ہے دو چار شریف آدمی بیٹھیں گے پھر اسے رخصت کر دیں گے پھر گھر آباد ہو جائے گا یہ کام جو ہے ایک شریف آدمی برداشت میں کرے گا تو نے پیدا کیا اسے رازق ہے تو اس کا تو جو پیدا کرنے والا اور رازق ہے اس کے ساتھ شرک کرے تو وہ کیسے برداشت ہوگا تیری حکومت اور بادشاہی اتنی بڑی ہے کہ تو اپنی بیوی کو کہتا قتل ہی کر دوں اب اسے زندہ نہیں چھوڑ بھائی تل دے دے فارغ کر تو قتل کرنے کا تجھے کوئی حق نہیں تو اتنا زبردست گرم ہوا جب ایک صحابی کو پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والبن صاحب بن عبادہ م... اے... ہے کہ اگر اس نے کہا میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو اسے قتل کر دوں کسی وقت دی. غیر مرد کو بھی اسے بھی کہا اللہ کچھ سے زیادہ غیرت مند ہے کسی بات سمجھائی بیوی کے مالک بننے والے تیرا بھی کوئی مالک ہے تو تو بیوی کو نہ رزق دیتا ہے نہ تو نے پیدا کیا نہ اس کو بیمار کرنے پر قادر ہے نہ صحت دینے پر قادر ہے کسی چیز سے بچا نہیں سکتا کوئی فائدہ دے نہیں سکتا جب تک رابنا چاہے تو تو جس کا ہے تو نے اس کی کتنی فرما برداری کی تو صرف کس طرح جائز سمجھتا ہے سب سے بڑا گناہ اللہ کی بغاوت اللہ کے ساتھ غیر کو الہ بنانا غیر کی عبادت کرنا کن اکثر اکثر بھٹکے ہوئے بل اکثر اللہ نے فرمایا اکثر ایمان نہیں لاتے کلی من عبادی الشکور میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار آج انسان نے کچھ پیمانے بنائے اپنے طور پر دونوں آیتوں کا جو بعد میں پڑی ترجمہ کرنے کے بعد اس طرف آتا ہوں منی بھی نائی نئی ہوتے ہوئے اس کی طرف اس کی طرف رخ متعین کرتے ہوئے اپنا چہرہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ عمل ہو یا قول ہو یا عقیدہ ہو اللہ کی طرف پھیرتے ہوئے اللہ کی طرف رخ کرتے ہو وقتوف ڈر جاؤ اس سے دل میں اللہ کا خوف ہو نفاق نہ ہو کیونکہ منہ پھیرنا قبلہ کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف نفاق کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب اسلام کا غلبہ ہو وقت سینے میں ڈر ہو جو تمہارا رخ پھیر دے بقی مسلع اور نماز کو قائم کرو بدن عبادات میں سے نماز چوٹی کی عبادت ہے فلا من اور مشرقین میں سے مت ہو جاؤ مین الدین اور گروہ ہو گئے ان کے فرقے بن گئے دین کو ٹکڑے کرنے کی وجہ سے کل ہند فری ہر ہزب ہر, ہر جماعت ان میں سے اس پر جو دین کا ٹکڑا اس کے پاس ہے خوش فرح بس کہ ہمارے پاس پورا دین معلوم یہ ہوا کہ ان آیات سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ فطرت میں جو دین موجود ہے وہ ایک ہے ٹکڑے کرنا دین کو یہ غیر فطرتی عمل لہذا فرقہ بازی کا جو لوگ یہ دیتے ہیں بہانہ کہ ہم ایک کیسے ہوں وہ بھی کہتا ہے میرے پاس اسلام ہے وہ بھی کہتا ہے میرے پاس اسلام ہے اس کے پاس بھی اتنی بڑی ڈگری ہیں اس کے پاس بھی اتنی ڈگری ہیں وہ قرآن کا حافظ ہے یہ مجبد بھی ہے ساتھ وہ عربی بھی جانتا ہے اس نے احادیث میں ٹاپ کیا ہے دکورہ اس کے پاس یہ ہے اور وہ ہے وہ کہتا ہے کہ غیر اللہ کی پکار لگانے میں کوئی حرج نہیں کس معاملے میں غیر اللہ کی پکار لگا رہا ہے جو معاملات اسے خود اعتراف ہے اللہ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا بچی بچا دینا اس کے بعد شفا دینا رزق میں اضافہ کرنا معتر زندگی سے ہم امکنہ کرنا یہ تو اللہ کے کی سوا کسی کا اختیار نہیں جس نے غیر کو پکارتا اللہ کے اختیارات اس نے غیر کے پاس مان لیے مانے یا نہ مانے اس نے وہ عمل اس کے ساتھ کر دیا ہے جو اللہ کے سوا کسی کے ساتھ لائق نہیں تھا اب یہ بھی پڑھا لکھا ہے قرآن ابیس اس کے پاس بھی ہے اور دوسرے کے پاس بھی ہے ایک طرح وہ ہے جو کہتا ہے جمہوریت اسلام ہے اللہ فرماتا ان تو اکثر من فی الارض اے نبی اگر اکثر کی بات مانے گا جو زمین میں آباد ہے مجھے اللہ, اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے اللہ اللہ یہ گمان کی پیروی کرنے والے عقل کے تیز چلانے والے یقین سے محروم قوم ہے یورپ کو مصیبت پیش آئی کہ ان کا دین تو محرف اور مبدل تھا اللہ نے اسے محفوظ رکھنا اپنی حکمت قرار نہیں دیا اسلام محفوظ اور معمول اور مکمل ضابطہ حیات کی شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہم تک پہنچا تو انہوں نے اس کا علاج یہ دیکھا کہ اپنے دین کو جو اس وقت اسلام سے یقین ہے اسلام کی تعبیر وہی تھی جو تورات اور انجیل تھی آج اللہ نے انہیں منسوخ کیا تو انہوں نے کہا اب یہ منسوخ شدہ کتابیں نظام حیات کو مرتب کر نہیں سکتی معیشت کا نظام ہے سیاست کا نظام ہے تہذیب کا, ہے، کا ہے، ثقافت کا ہے کا ہے اس کے بعد لڑائی کا اور صلح کا کہاں سے لائے سارے قوانی معلوم ہوا کہ انہوں نے مجبور ہو کر یہ کیا کہ کلیسا پوپ کو دے دیا کہ مولوی صاحب تم کلیسا میں بیٹھے رہو اور دین ہمارا باقی رہ جائے اور باقی سب بادشاہ کو پکڑا دیا آج مسلمانوں نے بھی وہ ریس کر لی انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت مسجد تک محدود کر لو اور جو سیاست ہے یہ کپار سے ادھار لے لی چنے ہوئے نمائندے بیٹھیں گے اکثریت کے ساتھ جو طریقہ ملک چلانے کا پاس ہوگا وہ شریعت وقت ہوگی بس اس کے مطابق تمام خون کے فیصلے مال کے فیصلے اور تمام کے تمام وہ اہم معاملات میں وہ سیاست سے ہو ثقافت سے ہو تہذیب سے ہو تمدن سے ہو ایجوکیشن سے ہو ان کے فیصلے اس قانون کے مطابق ہوں گے جو اسمبلی کی اکثریت پاس کرے گی اِل بہ انہ راجو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاست کی قیادت سے فارغ کرنا مواز اللہ اخبر اللہ یہ خود فارغ ہو جائیں گے اسلام سے جو ایسا کریں گے پاکستان کی اسمبلی کی اکثریت میں جو کوئی فیصلہ کر دے پاکستان میں تو کسی کورٹ میں آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے کیونکہ اسمبلی کی دو بٹا تین انتہائی اکثریت دو بٹا تین اگر کوئی فیصلہ کر دے تو یہ فیصلہ قانون وقت جیسے انہوں نے فیصلہ کر دیا مرضی کافر ہے اب جرف کے ساتھ آپ چوکوں میں مرضائی کو کافر کہیں آپ اخبار میں کہیں ٹی وی میں کہیں کوئی آپ کو توکتا نہیں کیونکہ پاکستان کا قانون ہے کہ مرضی کافر ہے اس سے پہلے بعض اوقات بڑا خطرہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ پکڑ لے گی کو مصیبت بن جائے گی کیس ہو جائے گا اب کچھ نہیں اب گورنمنٹ نے ایک اور فیصلہ کیا اسمبلی کی اکثریت میں کہ سوات کے مسلمان بہت زیادہ بکھر گئے ہیں شریعت مانگتے ہیں یہ بات میں ابھی چھوڑتا ہوں کہ ان میں کیا نقش ہیں باقی وہ خلوص سے شریعت مانگتے ہیں کہ یہ نہیں مانگتے اس باب کو ذرا جدا کر دیجئے مانگتے شریعت ہے بازار شکلیں شریعت والوں کی ہے مسجدیں آباد ہیں توہج پڑھتے ہیں بیویوں کو پردہ کراتے ہیں اسلامی تعلیم رائج کرتے ہیں آزاد زندگی میں اسلام کے مطابق چلتے اور وہ شریعت مانگتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی ہوئی چار چھ مہینے آخر کار جب مار بہت پڑی تو مجبور ہو کر کہا اچھا اسمبلی کی اکثریت مولوی صاحب آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اپنا اجتماعی نظام مرتب کر لیں اس کا دوسرا مطلب کیا ہے ذرا غور کیجیے اگر یہ نہ نکلے تو مجھے ابھی سمجھا دیجیے دوسرا مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ملک میں موجود نہیں ہے اگر ہمارے ہاں بھی شریعت ہے اور ہم محمد رسول اللہ کہنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو قائد مان رہے ہیں ریاست میں تو پھر اس مولوی صاحب کو قیادت علیحدہ دینے کی کیا ضرورت ہے جب ایک چیز پہلے سے موجود ہے پھر اسمبلی میں اتنی مصیبت سب کو اکٹھا کر کے بحق کر کے پاس کروانے کی ضرورت کیا ہے اگر موری صاحب یہ مانگتے کہ ہمیں اجازت دو کہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور ہم نکاح کے ساتھ عورتوں کے ساتھ زندگی گزارتے تو فوراً جواب ملتا کہ باقی بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں کیا پاکستان میں اور کوئی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتا موری صاحب اب شریعت چونکہ ان کے یہاں نہیں تھی ان کو اجازت دی گئی اگر کہ اجازت کسی نیت سے بھی دی گئی کہ ان کو دے کر ان کے نیچے سے تختہ کھینچیں گے اور پھر تماشا دیکھیں گے اور پھر تالی بجائیں گے کہ دیکھو شریعت جو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں وہ مخلص نہیں ہے مخلص ہے تو ان میں رام موساد اور امریکہ گھسا ہوا ہے اور جو ہم ہیں ہم نے تو پہلے شریعت سے فارغ کر دیا اپنے آپ کو ہمارے ہاں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ریاست میں موجود نہیں گویا کہ نتیجہ کیا نکلا شریعت کا جگڑ چھوڑ دو اب شریعت نہیں چل سکتی بہترین حکومت ہے سیکولر حکومت سارے کے سارے پھر اپنی اپنی جگہ پر معزز معذزیں اپنی مسجدیں بنائیں مدرسے بنائیں دین کی تبلیغ کریں حکومت سرے سے سیکولر ہو وہ اسمبلی کی مرضی کا قانون چلے وہ اسلام کے مطابق ہو یا غیر مطابق ہو اسلام کے مطابق کروانا تو ووٹوں کی گنتی میں جیتو زیادہ نمائندے لاؤ اکثریت کی دیوی کو راضی کرو اگر یہ دیوی راضی ہو گئی تو پھر جو یہ کہے گی وہی ہوگا اکثریت کی دیوی اگر نہیں پاس کرتی تو پھر اسلام نہیں چل سکتا کیونکہ یہاں پاکستان کا قانون جمہوریت ہے جیسے یورپ کا ہے اس میں دین پاکستان اور دین یورپ دونوں کفر ہیں لا رئیس ولا شک یہ ایک ظلم ہے جو ہوا اب وہ تو کثرت کو اختیار کرنے کے لیے اسلامی جماعتوں نے اتنی محنت کی باسٹھ سال گزر گئے بڑی محنت کی پہلے تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں محنت ہوئی ہزاروں لاکھوں انسان اللہ کے راستے میں اپنی طرف سے بےچارے مارے گئے کہ اسلام کا یہاں جھنڈا لہرایا جائے گا جس دن ملک بنا انگریز کا انیس سو کا ایکٹ نافذ ہوا پہلا وزیر خارجہ اسلامی اسٹیٹ کا مرزائی ہوا سر ظفر اللہ پہلا وزیر محنت اور قانون ہندو منڈل ہوا اور پہلا پاکستان کی اسلامی فوجوں کا جرنیل گریسی ہوا انگریز یہ اسلامی مملکت بنی جس میں کہ چیف جسٹس کبھی کارنیلس اور کبھی بھگوان داس ہوتا ہے کیا چیف جسٹس اللہ کا عابد بندہ نہیں کیا اللہ کی عبادت حدود کو نافذ کرنا اور اسلامی شریعت کے قوانین کے فیصلے کرنا یہ اللہ کی عبادت نہیں رئیس القزار بڑا قاضی سب سے بڑا عابد اس سے بڑا عابد حاکم تو اس کو قوت مہیا کرتا ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرے جن کے خلاف یا جن کے موافق فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلہ قبول کرنے کی وجہ سے کہ یہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہوا ہے بالکل کیوں چرانی کرتے بے شک پھانسی کا حکم سنا دیا جائے بے شک رجم کا حکم سنا دیا جائے بے شک ہاتھ کاٹنے کا حکم یہ کون ہے یہ اللہ کا عابد بندہ ہے اس نے کیوں خاموشی اختیار کی کہ اللہ کے سامنے کون بولے یہ تو مجھے بنانے والے کا قانون ہے اس کے قانون کے ساتھ میرا ہاتھ کٹنا چاہیے ٹھیک ہے کٹ جائے گواہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس پر گواہی دے رہے سارے عابد تھے اب اس عبادت میں اگر یہ اسلامی سٹیٹ ہے تو کیا اسلامی سٹیٹ میں بھگوان داس گوئیاں اکٹھا کرے گا یہ ایک تماشا تھا اور ایک مزاق تھا اللہ کے دین کے ساتھ بہرحال کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لوگوں کو کوئی اکٹھا کر کے یہ مذاق کیا گیا اور یہ نفاق کا کھیل کھیلا گیا اس کے بعد نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی مولوی صاحبان نے توحیدیوں نے بھی دوسروں نے بھی لوگ کٹھے کیے زیادہ سے زیادہ بوٹو اتر گیا اسلام پھر بھی نہ آیا اس کے بعد کیا ہوا ہم اتنے کمزور دن بدن ہوتے گئے کہ اب ہم نے کس بات پر جلوس نکالا چیف جسٹس کی بحالی لسا کے جمہوریت انصاف اسلام کا نام ہی غائب ہو گیا معلوم ہوا ہم گرتے گرتے بالکل ہی گڑے میں گر گئے جلوس کہاں سے نکلا مسجد سے نہیں پاکستان میں پوجے جانے والی سب سے بڑی قبر سے نکلا اسلامی جماعتیں تو بھاگ گئی ہوگی پھر ساری نہیں سارے اس قیادت میں تھے ان مشرقوں کی قیادت میں تھے جنہوں نے قبروں پر چادریں چڑھائی شرکیہ کیا کے ساتھ اور دن پر حجت تمام ہو چکی ہے جب آٹھ سال مکہ کے اندر رہ کے آئے ہیں جہاں چپے چپے پر توحید بیان ہوتی توحید بھی سن چکے اگر کوئی کثر کوئی شبہ تھا دور ہو چکا اور اندر کھاتے یہ گواہی ہیں کہ توحید کو مان کر بہت سے شرک کا انکار بھی کر چکے آج انہوں نے دیکھا کہ اگر وہ زیادہ اکٹھا ہوتا ہے تو تقسیم نہیں کرنی مسلمانوں کی فطرت کی بنیاد پر وہ دین فطرت کی بنیاد پر اگر ہم نے تقسیم کی فرکا بازی کو کپر با مانا کیونکہ اللہ کہتا ہے بلا تک مین الزین ولاقون مینل مشرقی مشرق میں سے مت ہو جاؤ مین الزین پر رکھوں دینا ہوں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور خود گروہ در گروہ ہو گئے فرقوں کو تقسیم کرنا ہے سب کو بھائی سارے مسلمان ہیں کون یہ طاہر القادری بھی جو پادریوں کو اپنے منہاجر قرآن میں بلاتا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ مل کر شمے جلاتا ہے اور کیک کاٹتا کرسمس کے دن اور پھر یہ کہتا ہے کہ دنیا میں دو گروہ ہیں بلیورس اور نان بلیور نان بلیور کفار کو کہتے ہیں لہٰذا بلیور کون کون ہیں یہودی عیسائی اور مسلمان ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا یہ نیا دین گڑنے والا اور شرک کے لیے قرآن و سنت سے دلائل اخذ کر کے یہ پلیز کوشش کرنے والا جس نے کبھی شرک کی دلیل نہیں ما انلّہ بحا بن سلطان اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی یہ بھی یہ اس عقیدے کے لوگ بھی مسلمین ہیں تفریق جائز نہیں تفریق کی پھر تو ووٹ ٹوٹ کے ضمانت بھی ضبط ہو جائے گی اگر توحید خالص سنا لی ایم این اے ای ایم پی ای بننے کے لیے یا نظام بدلنے کے لیے پھر تو ضمانت بھی ضبط ہو جائے گی لوگ کہیں گے ووٹ دینے والے اتنے سے رہ جائیں گے لمبی من عبادی شکور میں تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں شکر گزاروں کا ووٹ تمہیں کبھی ایم اے نہ ایم پی اے نہ بنوائے گا بلکہ ضمانت بھی ضبط کروائے گا نتیجہ یہ نکلا کہ سب کو توحید اور اسلام پر ماننا پڑا اور تھاروں میں کیونکہ کثرت ان کی تھی جو شرک والے تھے لہذا قبر سے جلوس نکال کر یہ تاثر دینا پڑا کہ اگر ہماری حکومت کہیں کسی وقت آ گئی قبروں پہ شرک جاری رہے گا ہم تو خود کر کے دکھا دیتے ہیں اب تمہیں کوئی کسی قسم کا خوف تو نہیں نا ہم سے جب ہم خود چادریں چڑھا رہے ہیں حاضریاں دے رہے ہیں اگر ہماری حکومت آئی تو ہم سرپرستی کریں گے شرک کی جیسے آج پاکستان میں سرپرستی ہو رہی ہے بستی دروازہ کون کھلاتا ہے گورنمنٹ اپنی حفاظت میں کون امام باڑوں تک جلوس کو خیریت سے لے کر جاتا ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کے تمام اہلکار وہ مسجد توحید اور توحید والوں کی مسجد کی بھی محافظ ہے اور شرک والوں نے جو مسجد بنائی ہے شرک پھیلانے کے لیے اس کی بھی محافظ ہے وہ سب کی محافظ ہے سیکولر ہے اس اعتبار تو یہ جمہوریت کے تحفے ملے مثاق جمہوریت اور چیف جسٹس کی بحالی کون سا چیف جسٹس سب سے بڑا قاضی اچھا یہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتا ہے نہیں اس کو تو جو دین اسمبلی سے ملا پاس ہو کر اکثریت کے ساتھ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے قرآن و حدیث لے جائیں آپ اس کے پاس اور کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا احادیث میں یوں آ گیا اور قاضی شریش نے علی کے دور میں یہ فیصلہ کیا کیونکہ ان کے ہاں تو پی ایل ڈی آپ پیش کریں گے نا پاکستان کے لارڈ سی پاکستان کے قانونی فیصلے ریاست پٹیالہ کا انیس سو پینتی کا فیصلہ بھی آپ پیش کریں تو آپ کو حق مل جائے گا آپ شریف کا فیصلہ پیش کر کرتے جو علی کے وقت میں قادی تھا رضی اللہ تعالیٰ نے تو جج کیا جواب دے گا چیف جسٹس کا کہ بیٹا یہ وقت کا قانون نہیں وقت کے قانون کے مطابق خواہ یہ چیف جسٹس اتنی بڑی میری میرے برابر ڈاڑی والا ماتھے پر اس کے محراب ہو اور اہل حزیز کی کانفرنس میں سیکٹری اور صدر بننے والا ہو اس کے باوجود اس کا جواب یہ ہوگا کہ قانون کا ایک پرزا لے آؤ میرے قانون کا پاکستانی لا کا تو وکیل کوئی پچاس روپے کا کر لو ابھی میں تمہیں حق دیتا ہوں بیٹا مجھے پتہ ہے کہ تم ماشاءاللہ اللہ ہو اور میں بھی تو ہی ہوں میں تمہیں حق دیتا ہوں مگر حق دے سکتا ہوں جب تک تم میرے قانون کا پرزا نہ مجھے مہیا کرو تم پرزا مہیا کرو میں تمہیں فوراً حق دیتا ہوں وہ کہتا میں نے قاضی شرح کا فیصلہ پیش کیا حدیث پیش کی قرآن پیش کیا اس نے کہا یہ وقت کا قانون نہیں لانا کہتے قانون پر کہ قرآن و سنت کے مطابق اجماع امت کے ذریعے تواتر کے ساتھ ثابت شدہ دین مطین کی سکھ کے ذریعے جہاں آپ کو حق نہیں مل سکتا حق اس وقت ملتا ہے جب یہ لانتی قانون اسمبلی کا انسانوں کا مخلوق کا پیدا کیا ہوا پیش کیا جائے تو پھر حق ملتا ہے یہ فطرت ہے یہ فطرت کا مسق ہونا ایک حاکم سب کا ہو جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا وہ کبھی بے انصافی نہیں کر سکتا محاذ اللہ کا فرال بلا فیلا وہ تاغے کے برابر ظلم نہیں کرتا ٹھنڈ پڑتی ہے جب اللہ لے جاتا ہے اللہ بچہ بھی لے جائے بڑا بھی لے جائے جبان بھی لے جائے کبھی کسی نے اللہ کی شکایتیں کی ہے مومن میں. سب کو صبر آ جاتا ہے جب یہ لانتی قانون پھانسی دلواتا ہے تو سب کے دل میں بھگز ہوتا ہے دس اور قتل ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس قانون پر لوگ راضی نہیں و اللہ اگر خلافت اسلامیہ قائم ہو اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اس دشمنی بھی پھیلے گی بلکہ اللہ نے فرمایا فِي حَيَاتٌ اے عقل والوں میں تمہارے لیے زندگی ہے کبھی اسلامی تاریخ اٹھا کر مجھے دکھائیے کہ کساس لیا گیا ہو اس کے بعد کتن و غرب شروع ہو گئی ہو سب کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے خبر آ جاتا ہے کیوں اللہ کا فیصلہ جیسے مرنے پر خبر آ جاتا ہے پھول سا بچہ تھا ڈائریکٹر سے سعودی عرب میں تو اس کا پھول سا بچہ تھا بہت خوبصورت اللہ نے اسے موت دے دی اب میرا بھائی اور بھابی ڈاکٹر تھی بھائی بھی انجینئر تھا یہ دونوں گئے اور انہوں نے جا کر کہا ویئر سوری انگریزی میں کیونکہ عربی نہیں آتی تھی سوری کا مطلب ہے افسوس وہ روتا جاتا تھا آنسو کے ساتھ اس نے کہا نو سوری نو سوری بلکہ انا للہ اللہ مجر نصیب مصیبت یہ صبر کس نے دیا اللہ نے دیا اس لیے کہ اللہ لے گیا جب قانون اللہ کا چل رہا ہو لوگوں کو صبر آ جائے گا ہاتھ کٹیں گے کوڑے مارے جائیں گے رجم ہوگا پتھروں کے ساتھ کچل دیا جائے گا تب بھی صبر آ جائے گا اللہ نے مقرر کی اللہ ظالم نہیں ہو سکتا ارحم الراحمین ہے اس کی سزا میں بھی رحمت یہ سزائیں دیتے ہیں ایک سزا ملتی ہے ہزاروں اس کے بعد قتل ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں صبر کرتا جاج کو بھی ماں بہن کی گال نکالتا ہے اور اس کے بعد آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہے وہاں جج کو گالی نکالنا اسے پتا ہے کہ اللہ کے ہاں میں مجرم ہوں جہنم میں جاؤں گا جج تو مومن آدمی ہے اللہ کے دین کا عالم ہے یہ تو تہجب پڑھنے والا ہے روزہ نماز کرنے والا ہے یہ تو وہ جج ہے جس نے اپنے بیٹے کے خلاف بھی فیصلہ دیا اس کا بیٹا جیل بھگت رہا ہے یہ تو وہ جج ہے اس بزرگ کے خلاف قوم زبان کھولے گا اگر کھولے گا تو بیس یوں ہوں گے معاشرے میں اس کی زبان کھینچنے والے خبردار کیونکہ اگر جج کی عزت نہیں رہے گی تو قانون کیسے نافذ ہوگا اسلامی شریعت سے دور ہم کفر کے نظام کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے لیے اس کفر کو پہچانیے یہ لوگ کفر پر ہیں یہ حکومت والے اور ان کا دین اسلام نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قائد نہیں مانتے وہ جو قیادت مانگ رہے ہیں ان کی اور جو اپنی زندگی میں اسلام کے مطابق چلتے یہاں تک کہ یہاں قبر پرستوں کو کانفرنسوں میں اور اجتماعات میں اس چیز نے اکٹھا کر لیا ہے جو خان کا پرستی کے دشمن ہے معلوم ہوا کہ وہ تو پر ہے اور یہ بات جھوٹ ہے کہ وہ توحیدیوں کے دشمن ہیں اور ان کی مسجدیں جلاتے ہیں. یہ جھوٹ بات اسی طرح سے انہوں نے عوام پر کون سے ظلم کیا ہے ہم تو نہیں جانتے کبھی ان کا ظلم سامنے آیا انہوں نے اسلام آباد میں صاف برکے والی عورتیں مر تو مرد ہے عورتوں تک کو قتل کر دیا بچیوں کو قتل کر دیا انہوں نے ڈرون کے حملے کرنے کے بعد باجوڑ پر بم مارنے کے بعد مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اپہج ہی اپہج ہو گئے سرحد سر میں ہو گئی نوجوان ختم کرتے چلے جا رہے ہیں اور امریکہ ہر روز مارتا ہے اور انہیں اس پر فخر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہ مسلمانوں کو پکڑ کر امریکہ کو دینے والے انہوں نے ہماری عورتوں کے ساتھ کیا, کیا فیا صدیقی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہوں نے مروا کو کیا کیا مروا کو جرمنی میں قتل کر دیا گیا اس بنیاد پر تو وہ ہجاب اوڑتی تھی ایک انگریز نے اس کو گندی گالیاں دی اس نے کوٹ کے اندر مقدمہ کیا یہ بےچارے مسلمانوں کی کمزوری کے وہاں چلے جاتے جانا نہیں چاہیے بہرحال ڈئی تھی مقدمہ کیا جرمانہ ہوا دوسری کوٹ میں جب پیشی بھگتنے کے لیے آئی تو سترہ وار کر کے یا اٹھارہ وار کر کے اس نے اس کو کنجروں کے ساتھ ہلاک کیا ابو غراب کی جیل میں کیا ہوا ہماری عورتوں کے ساتھ بگرام میں کیا ہوا اور ہر دفعہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے بوسنا میں کیا ہوا سب بھول گئے ایک دم اوہ مساط گھٹ گیا اور وہ گھٹ گیا اور وہ گٹ کیا یہ تو سیدھے پوپر پر ہیں وہ تو اسلام پر ہیں اگر ان میں کوئی کمی کتا ہے بھی تو اسلام کی حد تک ان کی نصرت ہے کمی کتا کی مخالفت ہے آج یہ مار کا برپا ہے کفر و اسلام کا یہ صلیبی جنگ ہے بڑی خوفناک قسم کی بین الاقوامی جنگ آج جس نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا حصہ بننا قبول کر لیا بے وقوفی سے وہ یہ یاد رکھے کہ جس نے آج مجاہدین کو مسلمین کو ایجنٹ کہا اگر وہ ایجنٹ نہیں ہے تو یہ اللہ کے یہاں مرتد قرار پائے گا اس لیے کہ نبی علیہ سلاط و نے فرمایا منقال علی عقی یا کافر جس نے اپنے عقیقان بھائی بھائی کو, کو کافر کہا کیونکہ قافروں کا ایجنٹ کافر ہوتا ہے ہندو کا ایجنٹ ہو موساد کا ایجنٹ ہو یا امریکہ کا ایجنٹ ہو وہ کافر جس نے اس کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہے فقت با ابا احدہ تو اس, اس کے قول سے ایک تو متاثر ہوگا وہ کافر نہیں تو یہ کافر ہو گیا اس کی دلیل جس کے پاس نہیں ہے, اللہ کے ہاں اپنا مقام سوچ لے آج مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتا تو ان کی ٹانگ تو نہ کھینچے و یہ دروس جاری ہے اللہ نے مہربانی کی ذریعہ بنایا تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ یہود نصارا کے سامنے یہ ایک سیشا پدائی دیوار کھڑی عراق میں انہوں نے قربانیاں دی انہوں نے صومالیہ میں قربانیاں دی بوسنا میں انہوں نے قربانیاں دی افغانستان میں یہ قربانیاں دے رہے ہیں اور ہم آرام سے بیٹھے یہاں جروس جاری رکھے ہوئے اب ان لوگوں کے ساتھ بجائے مدد کرنے کے ہم یہ جو میڈیا ہے اس کے پیچھے لگ گئے کیا میڈیا آج ہی ڈیویلپ ہوا میڈیا تو اس سے پہلے بھی تھا یہی تو میڈیا تھا جس نے اتنا ڈھمایا تھا عائشہ پر بوتان کو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کے تین صحابی متاثر ہو گئے تھے رضوان اللہ یہ میڈیا اتنا بڑا شیطان ہے اور اسی طرح سے اس میڈیا نے اتنا بڑا طوفان کھڑا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوری دامادی میں آنے والے شخص عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ مبشرہ میں سے ہیں. ان کو لوگ مسجد میں داخل بھی نہیں ہونے دیتے تھے مسجد کے پانی کی ایک بوند بھی نہیں پینے دیتے کون سی مسجد مسجد نبزی جس کو انہوں نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر توسیع کے لیے لوگوں کو مدد دی تھی جس کا میٹھے پانی کا کنواں خرید کر انہوں نے دیا تھا آج انہیں ایک پانی کی بوند نہیں پینے دیتے اتنا صابر ہے یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان بدعتی اور مختون امام بخاری نے انہیں بدعتی اور مختون کا کتنا زیادہ اور بدعتی لوگوں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جب پوچھا گیا کہ آپ امام ہیں خلیفہ ہیں یہ لوگ نماز پڑھا رہے ہیں ہم کیا کریں تو صاحب کا نماز ان کا اچھا عمل اس میں شامل ہو جاؤ یعنی جب تک کوئی کافر نہ ہو اس وقت تک اس کے اسلام کی حمایت کی جائے گی جب تک وہ اسلام کی بات کرتا ہے بدعت کی بات میں اس کی مخالفت کی جائے گی خلاف سنت بات ہے اس کا رد کیا جائے گا اس کے گناہ میں اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا جب اسلام کی بات کرتا ہے کفر کے مقابلے میں تو اس کا ساتھ اس بات میں دیا جائے گا اگر وہ ایسے بھی ہیں جو عثمان کا گھراؤ کرنے والے تھے تب بھی ان کا اسلام میں ساتھ دیا جائے گا ان کے مقابلے میں جو کفر میں ننگے چٹے ہو چکے ہیں جو یہ کہتا ہے چیف کہ جسٹس سانگڑ میں تقریر کرتے ہوئے وہ کو کہ ملک کے ایک حصے میں وہ نظام نافذ ہے جس میں سر عام کوڑے مارے جاتے جو انسانیت کی تجلیل ہے یہ تزلیل ہے انسانیت کی اللہ حکم دیتا ہے کوڑے مارنے کی اور اللہ کہتا ہے جب کوڑے مارے جائیں گئے وش خد اگادہ ہوں گا مسلمانوں کی ایک جماعت اس پر دبا ہو لوگوں کے سامنے کوڑے مارے جائیں اور کوڑے نہیں رجم تک کیا جاتا ہے اس کو جاہل کو کیا پتا یہ شخص اسلام کا مذاق اڑانے والا ہے آج ان لوگوں کے مقابلے میں وہ ہے جو اللہ کے دین میں داخل ہے اور دین کے اندر عمل کرنے والے لوگ اور یہ لوگ دین کے عمل سے بھاگنے والے ہیں ولہ اگر یار آج یہ اسلام کے لیے راضی بھی ہو جائے قوم یونس کی طرح توبہ کر لے اور تمام کبے توڑنے قبروں سے غیر اللہ کی پوجا بند کر دے اور تمام حرام کمایا ہوا مال خزانے میں جمع کر دے اور شریعت محمد میں داخل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں اس سے بڑا ایک مرحلہ جو ہے وہ طے کرنا ہوگا وہ آپ کو اس سے بڑا کیا ہے اس سے بڑا ایک بہت بڑا خلیج ہے جو ان سے عبور کرنا سب سے مشکل ہے وہ کیا ہے وہ اسلام میں علماء کی حکمرانی ہے یہ جاہل ہے ان کو پگڑی والے ڈاڑی والے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن اور شیخ الطفی کے نیچے لگنا پڑے گا ان کو کچھ نہیں آتا یہ دس سو مربوں کے مالک ہو لوگ ان کے سامنے بیٹھ کر زمین پر بھسٹ کے آتے ہو اتنا جھوٹا ادب ہو ان کا ان کی پشتوں سے چلی آ رہی ہو جاگیرداری تب بھی اسلامی حکومت میں ان کی تکا ویلو نہیں ہوگی وہ ویلیو کس کی ہوگی جو دین کا سب سے زیادہ علم اپنے سینے میں رکھتا ہے اور سب سے زیادہ اس علم کے مطابق عمل کرتا ہے وہ بزرگان دین ہوں گے ہاں وہ بادیہ نشین ہو وہ ایک سخ پر بیٹھ کر زندگی گزارنے والا ایک غریب کمہار کا بیٹا ہو وہ حاکم ہوگا اسلام کے اندر کس سلطان پر جو اللہ سے ڈرنے والا وہ سلطان کو آ کر ایک حدیث بتلائے گا سلطان بے بس ہو جائے گا نہ سلطان کی فوج اندر کوئی طاقت رہے گی نہ سلطان کی پولیس کے اندر نہ جیلوں کے اندر اب بے بس نے حدیث سنا کہ سلطان کو بالکل بے دستوں پا کر دیا ہے انہیں سب سے مشکل یہ نظر آتا ہے کہ کیا ہم مولویوں کو سر پر بٹھا دیں حدونا نا ایک بشر ہماری رہنمائی کیا کرے گا پھر یہ جو نبوت کا ڈھونگ رہتا یہ کفار کہتے یہ چاہتا ان ہمارے اوپر فضیلت اس کی قائم ہو جائے ان ہاذان لاہران یہ موسا اور ہارون دونوں اصل میں جادوگر ہیں یوری یہ چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں انحاظان لاہران یوری دان اے خریجا تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں قبل مسلح تمہارا نظام چھین کر خود حاکم بن جائے یہ حکومت حاصل کرنے کا دھو نبوت وغیرہ کوئی نہیں ہے وہ آز اللہ یہ آج کہا گیا ہمیشہ یہ متقبرین کہتے آئے کما مصفا جیسے یہ بےکوف ایمان لے آئے نہ کوئی طاقت ہے نہ طاقت ملنے کا کوئی امکان ہے نہ پلے کچھ ہے اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے بن جاؤ اللہ تمہیں پتہ دے گا قولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا الا تم عرب والعجم اجب والعجم دونوں کے مالک ہو جاؤ گے تو وہ ہنستے کہتے ابھی اس کے ساتھی محمد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی ہم پٹائی کر رہے ہیں وہ احت اہد پکارتے ہم اسے جلاتے رہتے اور یہ کہتے تم لیکل عرب والعجم یہی منافقین کا حال تھا جنگ احزاد میں جنگ احزاب میں جب ہر طرف سے لشکر چڑھ آئے سرخ اور سیاح بادلوں کی طرح اور کلیجے منہ کو آنے لگے بالا غاتل قلوب ہنا کلیجے منہ کو آنے لگے اس وقت منافقین نے کیا کہا ماواد اللہ اللہ کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ دھوکہ نکلے مروا دیا لا کر میدان میں یہاں تو کوئی پشاب کرنے کے لیے اور اپنی حاجت کے لیے تو نکل نہیں سکتا بات اور یہ کہتا تھا تملک العر اعظم اور این انہیں حالات میں وہ جن کو بیوقوف کہا جاتا ہے انہوں نے کیا کہا وہ لما مین اللہ جب مومنون نے دیکھے لگ کر کالو ہاضا ما واد یہی تو وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا تھا وہ سبق اللہ اور اللہ بھی سچا ہوا اللہ کا رسول بھی سچا ہے ایمان تسلیما اور ان کے ایمان میں اور فرما برداری میں پہلے سے بھی زیادہ اللہ نے ترقی دے دی یہ فرق ہے منافقین کا اور مومنین کا ولہ آج جس نے ان مومنین و مسلمین کی جو یہود و نصارہ کے سامنے اور مرتدین اور منافقین کے سامنے پلائی دیوار بن کے پوری امت کا فریضہ اکیلے سر پر اٹھائے ہوئے جس نے آج ان کی حمایت نہ کی زبان سے بھی اور دعا سے بھی الٹا ان کی حجم کی اور ان کی ٹانگ کھیتی اللہ کے ہاں اپنا جواب سوچ لے آخر الدہ ہاں کوئی سوال اور سمجھنے سمجھانے کے لیے میں ہاضری فکم اس, اس لیے کہ وہ وقت کے منافقین تھے جنہوں نے بات سے بات نکال کر یہ اتنا بڑا بتنگڑ بنایا کہ ہمنا رضی اللہ تعالی عنہ حسان بن ثابت اور مستاح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بی بی کہ اس بہتان میں باتوں کی حد تک شریک ہو گئے یہاں تک کہ عائشہ کے منہ سے یہ نکلا رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری کی صحیح حدیث ہے جب ان کے پاؤں کے نیچے چادر آ گئی وہ گرنے لگی تو کہا برا ہو مسکاہ کا عائشہ کہنے لگی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے یہ کہتی انہوں نے کہا بھولی بھالی تجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے پھر ساری بات سنائی اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو پتا چلا اور وہ رونا شروع ہو گئی تو معلوم ہو اتنے نیک لوگ بھی بعض اوقات متاثر ہو جاتے ہیں اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن نے ہمیں یہ قانون دیا کہ جب فاسق سے خبر سنو ہوں تو اس کی تحقیق کر لیا کرو ان قوم بجہالہ قوم جہالا ما فعلتم نادمین کو نہ ہو کہ جہالت کے ساتھ تم کسی قوم کا ستیہ اناس کر دو اس خبر کی بنیاد پر اور اس کے بعد نادم شرمندے ہو جاؤ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مفتون کہا امام بخاری نے میں نہیں کہتا امام بخاری مفتون اتنا زدہ یعنی اصلاً وہ بندہ برا نہیں ہے مگر عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ ان کو بارے میں نمیمہ اور غیبت سن سن کر اس پر اتنا اثر ہوا اس نے کہا اچھا یہ بات ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں ایسے لوگ تھے نیک لوگ مات کروا رہے تھے جو فتنے میں مبتلا تھے بدعت ہی کیوں کہا امام بخاری نے اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ خلافت کی اصلاح کرنے چلے ہیں جبکہ وہ سب سے بڑا فساد برپا کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی گرہ خلافت کھل رہی تھی اور وہ دروازہ کھل رہا تھا جس کے پاس بعد یہ دروازہ بند نہیں ہوا پھر مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کے خلاف بے نیام ہو گئی تو اس واسطے میڈیا بھی یہی کام کرتا ہے شیطان کا اور تابوت کا اور تابوت بھی یہی کام ان سے کرواتا تھا جو اس وقت کے منافقین ہیں یقیناً مؤمنین بھولے بھالے اس میں پھنس جایا کرتے ہیں اور صرف اس کو میں بھولا بھالا سمجھتا ہوں جو کم از کم ان کی مذمت اگر کرتا ہے مجاہدین کی کہ یہ خالص نہیں ہے تو دس گنا نہیں ایک ہزار گنا مذمت ان حکام کی کرے ان بےمانوں کی کرے اور ان کی بےمانی اور کف سے کو سو دور ہو اور اس تعرف اللہ کے علاوہ عبادت کیے جانے والے حکام سے وہ ہر طرح کٹا ہوا ہو پھر ہم مانتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے جو ان کے خلاف تو ایک لفظ نہ بولے اگر بولے تو آ جا کر اس کا نزلہ انہی پر برسے جو یہودارہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں جب خرابیاں نظر آئیں ان کی آئے ان کی کوئی خرابی وہ ذکر ہی نہ کرے بلکہ الٹا کہ جو لا الا اللہ سے کافر نہ کہنا ان کی حمایتی بل واسطہ ہو تو ایسا شخص اس قابل نہیں ہے کہ اسے سمجھایا جائے بلکہ اس کے لیے دعا کی جائے اس کو بھی میں یہ نہیں کہتا کہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا یا دعا کر دیں یا آپ مسلمان تھا یہ کیا مصیبت آ گئی کہ یہ اب بالکل مسلمانوں کی ٹانگ کھینچنے پر اور کافروں کو مضبوط کرنے پر تلا ہوا ہے ابھی ہم نے پڑھا قرآن میں شروع کیا ہدل مل رہنما ہے متقیوں کے لیے متقی ہمیشہ اسے کہتے ہیں جو کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے منع ہو جائے آپ جس چیز پر اور میں جس چیز پر ایمان لا رہا لا چکا ہوں اس کے کچھ تقاضے ہیں ایمان کے اس لیے ہمارے متقدمین کا اہل حدیث اور اہل سنت کا یہ قول ہے کہ ان نل ایمان قلو عمل عمل ایمان میں داخل ہے احناف کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہم اس کے قائل ہیں کہ عمل زیادہ ہو تو ایمان بڑھ جاتا ہے عمل کم ہو تو ایمان گھٹ جاتا ہے اس کے بہت دلائل ہیں تو آپ جب ایمان لا چکے میں ایمان لا چکا تو یقیناً ایمان ہم سے کوئی تقاضے کرتا ہے ہماری ازدواجی زندگی میں تقاضے کرتا ہے ہمارے کسب میں تقاضے کرتا ہے ہماری تبلیغ میں تقاضے کرتا ہے صلح میں تقاضے کرتا ہے جنگ میں تقاضے کرتا ہے دوستی میں تقاضے کرتا ہے دشمنی میں تقاضے کرتا ہے اب وہ تقاضے کتنے ہم پورے کریں خط اللہ اللہ سے ڈر و جتنی استقاط اگر ہم تقاضے پورے کر رہے ہیں اور اصلا ہم دین فطرت میں تو آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں اور میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور ہم بے شک دنیا کے کسی ملک کے ہوں کسی نسل کے ہوں ہم ایک جماعت ہیں اور یہی اسلامی معاشرہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے چل رہا ہے اسلامی خلافت اس کے لیے شرط نہیں ہے ورنہ اسلامی خلافت کے سکوت کے بعد اسلام ختم ہے معاذ اللہ سفس اللہ اسلام کبھی بھی ختم نہیں اکیلا آدمی بھی دنیا میں کہیں ہے اور حق پر ہے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ تو طایفہ ہے تو ایک گروہ ہے خاصو حق. اکیلا کیوں نہ ہو اگر تو حق پر ہے اس لیے ابراہیم علیہ وسلام کو کیا تھا ابراہیم علیہ وسلام کو کانت کانا امتم وہ امت تھا ابراہیم اس لیے کہ ابراہیم زمانے کے اندر اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک کلا اور ایک مینار تھا روشنی کا آپ اور میں روشنی کا مینار بنے اپنے عمل کے اعتبار ہماری عملی پالیسیاں پہچان کروائیں ہم کس پر ایمان لائیں لوگوں کو کیا پتا ہمارے سینے میں کیا سینے کی چیز باہر آنی چاہیے زبان سے اور عمل سے اگر وہ باہر نہیں آتی لسنا مسلمین ہم مسلمان نہیں بھی. اگر کم از کم عمل بھی موجود نہیں کم از کم بھی موجود ہے تو اسلام کے کنارے پر ہے زیادہ موجود ہے تو صرف بہترین مسلمانوں کے قریب چلے گئے بہت زیادہ موجود ہے تو متقی ہو گئے اس لیے شاخ الاسلام ابن تیمیہ نے کارحیم اللہ کہ تمام مسلمین اللہ کے ولی ہیں اللہ ولی ناعمل ہاں ولایت کے درجے کوئی بالکل چھوٹا سا ولی ہے کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے پہنچی سرکار ہے یعنی زیادہ سنت کا وہ ہے یقیناً وہ بہت بڑی وجاحت پر ہے جتنا کوئی اللہ کا ولی ہے اسی قدر نصرت کا مدد کا حقدار تو یہ اللہ کے ولی اپنی جانیں اس طرح قربان کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے موت کے لیے ترف رہے اور کفار کو, کو فکری دنیا میں تو ہم نے شکست دے دی الحمدللہ اپنے منہ سے چوتھے دن اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام کے پاس ایسی فکر ہے جو ہمارے پاس نہیں ان کو یہ ماننا پڑا یہ آسمانی دین ہے یہ مولوی کی سنگائی گیدر سنگھ نہیں ہے کہ یہ لڑکے پاگل ہو کر مرتے جاتے مرتے جاتے گوانتا نامو بے آفیہ صدی کی, کی کیا نہیں کر لیا ہمارے ساتھ انہوں نے دیکھا جہاز تو اور بڑھ گیا کم ہونے کی بجائے اب انہیں یقین ہو چکا ہے کہ ہماری موت ہے مگر کیونکہ وہ کفر پر جمے ہوئے اس لیے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نبی علیہ السلام و کی پیشین گوئیاں بھی اس پر شہادت دیتی ہیں کہ یہ سلیبی کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے الا یہ کہ یہ مسلمان ہو جائے یا معذ اللہ, صلی اللہ علیہ ہم سلیبی ہو جائے یہ قرآن نے کہہ دیا والا انتردا ان کا یہود ولا یہودی نسرانی تیرے ساتھ کبھی راضی نہیں ہوں گے لن ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تو یہودی نصرانی نہ ہو جائے یا یہ مسلمان نہ ہو جائے تیسری درمیان کی صورت ہی کوئی نہیں تو یہ لڑائی لمبی لڑائی اس میں اپنی حیثیت کو پہچانیے اور فوراً اٹھ کر اسلامی بلاک میں ہز اللہ میں اپنا نام لکھا دیجیے بس اللہ کے حام ہاں. اور کچھ نہیں ہوتا تو رات تو کچھ کرتا جد میں ان کے لیے دعا کی تھی اس کی اصل حقیقت یہ ہے پہلے تو الزامی جواب دیتا ہوں کہ چمنڈا کے محاذ پر پاکستانی انجینئر نے بم باندھ کے اپنے آپ کو ٹینکوں کے نیچے ہلاک کیا اس وقت نہ کوئی مولوی بولا نہ کوئی سیاستدان بولا نہ کوئی جرنل بولا نہ کوئی یارا گہرا کہ یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے اس وقت سب نے اس کو ملک کے لیے ایک عظیم کارنامہ اور زبردست شہادت قرار دیا کفار کے خلاف لڑنے کے لیے اگر وہ جائز ہو سکتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے اگر ان اصولوں اور ضابطوں کے ساتھ کیے جائیں جو علماء نے علماء حقافہ نے مقرر کیے وہ اصول اور ضابطے کیا ہے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ پہلا ضابطہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو اور اگر آج یہ خود کش نہ کیا گیا تو مسلمانوں کی جان مال عزت سب کچھ لٹ جانے کا یقین ہو حالات ایسے بن چکے ہو کہ اگر آج اس خودکش کو نہ کیا گیا تو یہ سب کچھ لٹ جائے گا تیسرا ٹارگٹ کفار ہو مرتدین ہو نفاق اکبر والے منافقین ہو قطعا ٹارگٹ کوئی مسلمان نہ ہو مگر اگر سخت مجبوری ہو کہ ان کو ختم کرنے میں مسلم ختم ہوتے ہوں تو پھر وہ بخاری کی اس حدیث سے استدلال کرتے کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علی و فیب وسلم خدا و امی ہم شب خون مارتے ہیں اور اس میں عورتیں اور بچے قتل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ شب خون اگر ہم نہیں مارتے تو کل وہ ہمارا تمام کا تمام جو ہے وہ غلبہ وہ ذلت میں بدل دیں گے ہم ان کے ہاں جیل میں پڑے ہوں گے تو ہماری عورتیں اٹھا کر لے جائیں گلونیاں بنا لیں آج یہ شب مارنا ہمارے لیے لا بدھ ہے کبھی مار رہے یہ وہاں الفاظ نہیں سوچی سمجھی بات ہے ورنہ اللہ کے رسول کبھی اجازت نہ دیتے اللہ کے رسول کیا جواب دیتے وسلم کہتے ہیں اولا کا من یہ انہیں میں سے ہے عورتیں اور بچے جبکہ عورتوں اور بچوں کو بڈھوں کو قتل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا کیوں اس وقت مسلم انہیں قتل نہیں کر رہے شب خون مجبوری ہے اور اب ان کو بچا لینے کی کوئی صورت نہیں ہے نیت کرو ان کی ان کی نیت ختم نہ کرو اور شب خون مار دو یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے حافظ ابن تیمیہ رحیم اللہ سیف الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یاد نہیں کہا ان کے لٹریچر میں بار بہت کچھ ہے یہ عربوں کے لٹریچر بہت پڑے ہیں ان میں جگہ جگہ زندہ جا سکتا ہے بہت ہے یہ فتویٰ عام ہے کہ اگر وہ علماء کو پکڑ لیتے ہیں اور علماء کو تمہارے سامنے ڈھال بنا دیتے سامنے علماء کو قتل کر کتار کھڑی کرتے اگر آج تم حملہ نہیں اس وقت کرتے تو یقین ہے تمہیں کہ مسلمانوں کی بستی لٹ جائے گی عورتیں ان کی ان کے بستر پر ہوں گی اور لڑکے اور نوجوان ان کی کھالیں اتر رہی ہوں گی دانت توڑے جا رہے ہوں گے اور تمہارے بڈھوں کو ذلیل کیا جائے گا تو پھر اس وقت ابن تعمیریہ کہتے ہیں کہ تم دشمن کی نیت کر کے حملہ کر دو ان کو اللہ دو راہ دے گا. یہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بدر کے دن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیر چلاتے ہیں بخاری کی صحیح عدیظ ہے نختلو یہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اسلام لانے کے بعد ہجرت میں سستی کرنے کی وجہ سے آج زبردستی بدر میں ساتھ نکال لیے گئے تھے جن میں عباس رسول اللہ کے چچا تھے رضی اللہ تعالی اللہ نے آیت نازل کی کہ توفت ہم جب فرشتے قوت کرتے ہیں قبض کرتے ہیں ان کی جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے ہجرت نہیں کر رہے تھے کالو سی مکن کس سال میں تھے کالو کنتادا سی نفل ارب ہم زمین میں کمزور تھے کنانا مستل ارد تو فرشتے جواب تکن ارب اللہ واسطر اللہ کی زمین بسی نت ہی ہجرت کر جاتے آج یہ ذلت کا دن اپنے اوپر نہ آنے دیتے مَأْوَاهُمْ <مَسیرًا> ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور یہ برا ٹھکانا ہے قرآن میں سورت الفال میں اللہ کہتا ہے مالکم مِن بلا مِن شعیب ان کی ولاج تمہارے لیے ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ تمہارے بارک ہو اور تم ان کے حتہ یوہا جی رو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے معلوم ہوا کہ جو مسلمان ان کے اندر اقرا کی حالت میں ہوں گے اور انہیں قتل کیا جائے گا اور وہ کوئی راستہ نہیں رکھتے اللہ انہیں دورا دے گا اور جو سستی کے ساتھ ان کی فوجوں میں شامل ہوئے ان کا ڈر ہے کہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اللہ ان میں سے ہمیں نہ کرے آمین اس لیے ابن تعمیر رحیم اللہ کہتے ہیں کہ وہ لشکر جو مہدی پر بھیجا جائے گا بخاری و مسلم کی کثیر حدیث سے وہ سارا دھنس جائے گا ام المومنین نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول اس میں تو مبصر بھی ہوگا جو ایسے ہی گزر رہا ہے بازاروں والے بھی ہوں گے دوسرے تیسرے سب درست جائیں گے فرمایا سب درست جائیں گے اور اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے ابن تیمیہ بہت افقاہ ہے شکیل ہے بہت بڑے وہ اس سے نقطہ کھینچتے کہ مشرقوں کے ساتھ نہ رہا کرو کافروں سے دور دور رہا کرو دیکھو جب ان پر اللہ کی پھٹکار آتی ہے تو پھر مومن بھی پس جاتے ہیں اگر خباثت زیادہ ہو اگر کہ مومن اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے وقتی طور پر سب کا رگڑا لگتا ہے تو اس بات سے ان سے دور رہنا ہی اچھی بات ہے لہذا خود کچھ کے لیے علماء یہی دلائل دیتے ہیں اور ایک دلیل صحیح مسلم کے حدیث سے ہے تو وہ لڑکا جو جادو سیکھتا تھا آخر کاغذ بادشاہ جب اسے قتل نہ کر سکا وہ مومن ہو گیا اور اس کے دم سے لوگوں کو فائدہ ہونے لگا تو اس نے بادشاہ کو کہا میرے ترکش سے تیر لو مگر لوگوں کو سب کوئی اکٹھا کرو بادشاہ اپنے آپ کو کہتا تھا ربو تھا وقت کا تیر لو میرے ترکش سے اور یہ کہتے ہوئے چلاؤ اسمی رب اس غلام بچے کے رب کے نام کا جب اس اس اس نے کہا غلام بچے کے نام کے رب کا تیر چلاتا ہوں تو سب پر یہ راگ کھل گیا رب یہ تو نہیں یہ تو ربو کو ملا نہیں ہے ربنا اللہ نہیں ہے ربکم کو ملالہ اور رب ان تو وہ ہے سب لوگ ایمان لے آئے بچہ شہید ہو گیا ابن تعمیہ کہتے ہیں اگر دعوت دین کو بلند کرنے کے لیے تجھے اپنی جان دیے بغیر کوئی چارہ کارنا ہو تو اپنی جان بھی دے دے اس نے جان دے. یہاں سے دلیل پکڑتے کہ بعض علماء ہر حال میں سے ناجائز کہنے والے بھی ہیں یہ اشتہادی مسئلہ ہے جس میں اہل سنت میں اختلاف ہے کثرت سے علماء مجبوری اور بلکہ ایسی حالت میں کہ اس کے علاوہ چارہ کار نہ ہو اور کرنے والا علماء کے اور کمانڈروں کے مشورے سے کرے یہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ مجھے جوش آئے رات کو میں نے پیٹی باندھی اور جا کر گرم کر دیا یہ فساد فیلر اولا علماء اور کمانڈر سوچ سمجھ کر ناپ تول کر اجازت دے کسی نے شیخ البانی سے کہا کہ کعب بن اشرف کو رسول اللہ نے قتل کروا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے کعب بن اشرف ہیں گستاخی کرتے آج یہ سنت ترقی ترک ہو والی سنت کون زندہ کرے شیخ البانی سخت غذب نہ ہوئے انہوں نے کہا سنت اس طرح نہیں ہے جس طرح تم چاہ رہے سنت اس طرح ہے کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کہ اس میں اصلاح کیا ہوگی فساد کیا ہوگا پھر اجازت دے رہے ہیں تب یہ عمل ہو رہا ہے آج بھی جب تک مسلمانوں کی شورت کیونکہ جب سکوت خلافت ہوتی ہے تو علماء عمرہ اور خلافا کی جگہ ہوتے ہیں جب تک علماء اور جنگ کے ماہرین سوچ سمجھ کر سر جوڑ کر بیٹھنے کے بعد یہ فیصلہ نہ کرے کہ یہاں پر خود کش لاہد ہے کوئی بچہ نکلے اور خود کچھ کر دے اور یہ یہ احتیاطیں ضرور کرے لوگ نہ ہو فلاں نہ ہو فلاں نہ ہو عراق میں سیڈیز ہیں انہوں نے دکھایا کہ این ان کا سامنے آ گیا وہ مارنے والے ہیں میزائل یا گولی تو یک دم عوام میں سے دو آدمی چلتے ہوئے آ گئے انہوں نے وہ حملہ نہیں کیا یقین ان مسلمانوں کے دل میں خصوصاً جو جہاد کرتا ہے اللہ اس کی رہنمائی نہیں کرے گا کہ اللہ نے کہا نہیں ہو دل مستقی ان سے بڑا بھی کوئی متقی ہے جو اپنی جان تلی پر رکھے پھرتے ہیں میں تو یہاں پر کرنے والا ہوں مجھے تو کسی گولی کا ڈر نہیں انہیں تو ہر وقت ان کے سروں کی قیمت مقرر ہو چکی ہے وہ بھی سکوے والے نہیں کیا سکوے والوں کی اللہ رہنمائی نہیں کر رہا آج تک انہوں نے ایک عورت کی عزت نہیں لوٹی تیس سال سے جہاد ہو رہا ہے آج تک انہوں نے عوام کو قتل نہیں کیا تم نے کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی کتنے کو قتل کیا تم تو ظالم و پرلے درجے کے دھرندے ہو اور وہ تو انسان ہے انہوں نے ایک روسی عورت کو سمجھ کر بھی استعمال کیا جبکہ جنگ میں وہ ان کے قابو میں آئی تھا. وہ اتنے عقل مند اور ہے باوجود ان پڑھ ہونے کے اللہ نے انہیں عقل دی یہ اللہ کی مدد ہے ورنہ وہ سوچتے یہ لونڈی ہے اسے استعمال کر لیتے سارا یورپ کہتا ہے یہ آئے ہی عربی روسی جوان خوبصورت عورتوں کی خوشی میں اور کچھ بھی نہیں یہ سب عورتوں کی عزت لوٹنے کے لیے آئے یہ سارے بدماش ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جائز ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں عقل دی کہ ایک عورت کو ہاتھ لگوانا آج تک یہ سابت نہ کر سکے لال مسجد میں ایک عورت کو مرتد نہ کر سکے مردوں کو مرتد کرنا در کنار اتنا تمہیں میں نے ہمیں مارا اتنا ہمارا ذبیہ کیا بتاؤ ہم میں سے کون مرتد ہوا تم ہار گئے ہو اللہ کا دین جیت گیا ہے کیونکہ یہ بھیجا ہی اس لیے گیا تھا یوں ظہیرہ ہوا عالت بھی کہ اللہ سے تمام ادیا نے بادلہ پر غالب کر دے یہ آج بھی غالب ہے کل بھی غالب تھا اور کل بھی غالب رہے گا انشاءاللہ تعالی یہ اللہ کا فیصلہ